بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ مدینہ اللہ تعالی میں مکہ اور مدینہ منورہ سے سچی محبت عطا فرمائے پکی محبت اصلی محبت و محبت حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللّہ محب المدینہ تک حبنا مکہ تا او اشد یا اللہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب فرما دے جس طرح کے مکہ کو آپ نے ہمارے لیے محبوب فرمایا ہے یا اس سے بھی زیادہ مدینہ مدینہ محبت محبت آئیے اسی مبارک دعا کو بنیاد بنا کر ہم بھی مانگ لیں اللہ محب الین المکہ والمدینہ آج محبت کی بہت کمی ہے دلوں پر کفرستانوں کا روب اور عشق سوار ہے مکہ اور مدینہ سے حقیقی محبت اور تعلق نصیب ہو گیا تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے بہت سے امراض دور ہو جائیں گے مدینہ مدینہ مدینہ منورہ ملک حجاز کا ایک آباد شہر ہے اس شہر کی تاریخ تین ہزار سال پرانی ہے حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں تشیف آوری سے پہلے اس کا نام یسرب مشہور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل فرما دیا اور ساتھ یہ اعلان بھی فرمایا کہ آئندہ اگر کسی نے اسے یسرب کہا تو وہ استغفار کرے اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ منافقین اسے یسرب کہتے ہیں بہت عجیب بات ہے منافقین کا مزاج ہر زمانے میں ایک جیسا رہتا ہے دراصل عقیدہ ہی انسان کے مزاج کو بناتا ہے وہ کہتے تھے اسلام تو اب آیا ہے جب کہ پچھلے پندرہ سو سال سے یہ یصر تھا آج بھی جگہ جگہ ایسی تحریکیں اٹھتی ہیں کئی لوگ اسلام کی بجائے اپنی تین ہزار سالہ پانچ ہزار سالہ قومیت اور لسانیت پر فخر کرتے ہیں اور اسلام سے پہلے کے نام ڈھونڈ کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس موقع پر بھی مدینہ منورہ ہماری اصلاح فرماتا ہے کہ یسرف نام پر پابندی لگ گئی اسلام کے شرف کے بعد پرانی جاہلیت پر فخر کا جواز کہاں بنتا ہے ہائے افسوس کہ آج کئی مسلمان حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ کر خود کو اپنے قبل اسلام آبا و اجداد کی طرف منصوب کر رہے ہیں بے شک وہ اپنے لیے بڑی محرومی کو آواز دے رہے ہیں مدینہ ایمان کا مرکز ہے مدینہ میں قیامت تک نہ تعاون داخل ہو سکتا ہے اور نہ دجال ہم جس قدر مدینہ منورہ سے جڑتے جائیں گے اسی قدر ایمان کے قریب ہوتے جائیں گے مدینہ کو پڑھیں مدینہ کو سمجھیں مدینہ سے سیکھیں مدینہ سے جڑیں اور مدینہ منورہ کی زیارت کو سعادت سمجھیں مدینہ ایمان کا گھر مدینہ منورہ کی قسمت کے کیا کہنے قرآن و حدیث میں مدینہ منورہ کے اتنے نام اتنے فضائل اتنے مناقب اتنی خصوصیات اور اتنے آداب بیان ہوئے ہیں کہ اہل علم نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اہل علم نے مدینہ منورہ کے سینکڑوں نام لکھے ہیں ان میں جس نام کو سب سے زیادہ قبولیت نصیب ہوئی وہ ہے مدینہ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کہتے ہیں شہر کو یعنی حضرت محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ورنہ اور بہت سے پیارے پیارے نام ہیں مثلا طابہ طیبہ دارال الدار الدرع الحسینہ دار السنہ دار السلامہ قبت الاسلام ارد اللہ اکالت البلدان البار دار الفتح حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے نام اور ہر نام کی الگ اور حسین داستان ایمان مکہ مکرمہ میں اترا پھر اس نے مدینہ منورہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا وہاں اہل ایمان نے ایسی قوت پائی کہ مکہ مکرمہ کو بھی حاصل کر لیا اور فتنوں کے زمانے جب ایمان اور اہل ایمان ہر طرف اجنبی ہو جائیں گے تو ایمان پھر مدینہ منورہ کی طرف لوٹے گا اور وہاں قرار پکڑے گا ایمان ہر کسی کی پناہ گا جبکہ مدینہ منورہ ایمان کی پناہ گا اس لیے آواز لگانے کی ضرورت ہے کہ مدینہ منورہ کو اچھی طرح دیکھو اچھی طرح سمجھو اور مدینہ منورہ کے فیض کو اپنے دل میں اتارو مدینہ کا تاریخی سفر مدینہ منورہ کا تاریخی سفر بہت عجیب ہے ہم مدینہ کے سفر سے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اپنی محرومیوں کو دور کر سکتے ہیں مدینہ پہلے ایک عام سا شہر تھا حضرت نوح علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل نے اسے آباد کیا یہاں پہلے امریکہ بستے تھے پھر فلسطین کی تباہی کے بعد یہودیوں نے یہاں کا رخ کیا ان کے کئی قبائل یہاں آ بسے پھر ایک بڑے سیلاب نے اوسو خزرج کے قبائل کو یہاں لا بٹھایا مدینہ تین طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا اور چوتھری طرف کھجور کے باغات سے گھرا ہوا ایک شہر بیماریوں اور وباؤں سے اٹا پڑا تھا یہاں کے رہنے والے ایک دوسرے سے لڑتے تھے اوس خجرت کی جنگ پورے سو سال تک چلی یہودیوں نے یہاں سود کی نحوست اور ایک دوسرے کو آپس میں لڑانے کی خباصت کا عمل اپنی عادت کے مطابق جاری رکھا ہوا تھا مدینہ کی کوئی اپنی حکومت نہ تھی کبھی وہ کسی کا بات گزار تو کبھی کسی کا یعنی بیماریوں لڑائیوں پریشانیوں غربتوں بے برکتیوں اور شخصی غلامیوں میں جکڑا ہوا ایک عام سا شہر مگر جب یہاں ایمان آیا اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں کا سب کچھ بدل گیا پھر وہ دن بھی آیا جب ہر کوئی اس شہر کی طرف دوڑتا تھا اور یہاں سے جاری ہونے والے احکامات کابل افریقہ تک نافذ ہوتے تھے بیماری یہاں سے بھاگ گئی برکتوں نے یہاں ایسے ڈیرے ڈالے کہ یہاں جیسی برکت آج تک دنیا میں کہیں نہیں دیکھی گئی یہاں کی زہریلی فضا ایسی صحت افزا اور خوشبودار ہوئی کہ یہاں سے وبائی بیماری کا نام و نشان مٹ گیا یہاں کی جنگیں اور نفرتیں ایک دم محبت اور نصرت میں تبدیل ہو گئیں اور یہاں کی کمزوری مثالی شجاعت اور جمع مردی میں بدل گئی بس یہی حال ہر انسان کا ہے ہر انسان میں طرح طرح کی خامیاں بیماریاں کمزوریاں اور خرابیاں ہوتی ہیں لیکن جو انسان اپنے دل کا دروازہ حضرت آقہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دے اور ان کے پاکیزہ نورانی اور بابرکت طریقے کو اپنا لے وہ انسان ایک دم بدل جاتا ہے ایک نہیں کروڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں مدینہ منورہ ہمیں سمجھا رہا ہے سکھا رہا ہے وہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں کیا تھا اور پھر کیا بن گیا تم بھی میری راہ پر چلو میری طرح ایمان کے لیے نصرت کے لیے جہاد کے لیے اور سب سے بڑھ کر حضرت آکا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول لو پھر دیکھو تم بھی کیا سے کیا بن جاؤ گے مدینہ حرم محترم با ادب با احترام مدینہ کو اللہ تعالی نے اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا مدینہ بھی مکہ مکرمہ کی طرح حرم شریف ہے بہت محترم بہت محتشم وہاں بھی حرم پاک کی ساری حرمتیں نافذ ہیں اور تا قیامت نافذ رہیں گی جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف لاتے تھے اور وہاں آج بھی قدم قدم پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ان احادیث کو تلاش کر کے ایک بار پڑھ لیں جن میں مدینہ منورہ کے فضائل و خصوصیات کا بیان ہے مدینہ منورہ حضرت آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ ہے یہ فضیلت کسی اور زمین کو حاصل نہیں درود و سلام کا ایک عظیم وسیع اور عجیب نظام مدینہ منورہ کو باقی دنیا سے رابطے میں جوڑے رکھتا ہے مدینہ منورہ میں کسی غیر مسلم کو رہنے کی بلکہ داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اس پابندی کو توڑنے کے لیے عالم کفر اور عالم سہیونت نے اب تک خزانوں کے خزانے اور فوجوں کی فوجیں برباد کر ڈالی ہیں مگر مدینہ منورہ کے حصار کو وہ نہیں توڑ پائے آخر میں دجال ایک بھرپور کوشش کرے گا مگر اس کا پہلا لشکر ہی مدینہ کے باہر زمین میں دھنس جائے گا اور دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا دین کے دشمن ہمیشہ مدینہ منورہ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں جبکہ امت کے خوش نصیب افراد ہر زمانے میں مدینہ منورہ کی حرمت اور حفاظت کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں اس امت میں سے مدینہ منورہ کی کس نے کس طرح خدمت کی یہ ایک بڑی دلکش اور حسین داستان ہے مدینہ منورہ بہت ادب اور احترام کا مقام ہے ہم دنیا کے کسی خطے کو مدینہ منورہ جیسا نہیں بنا سکتے ہمیں تو مدینہ منورہ کا نام تک لیتے ہوئے کام جانا چاہیے کہ ہم اپنے عمل میں مدینہ منورہ سے کس قدر دور ہو چکے ہیں ہمیں مدینہ منورہ کے نقش قدم پر چلنا تھا مگر ہم نے اپنا رخ کس طرف پھیر رکھا ہے مدینہ مدینہ ایک یاد دہانی ہے مدینہ مدینہ ایک لازمی نصاب ہے مدینہ مدینہ امید کی روشنی ہے مدینہ مدینہ جذبے کی تعمیر اور تازگی ہے مدینہ مدینہ اپنی جڑوں سے جڑنے کا پیغام ہے مدینہ مدینہ کامیابی کا درس ہے مدینہ مدینہ ایمان کی دعوت ہے مدینہ مدینہ ہمارے مسائل کا حل ہے مدینہ مدینہ اس امت کا عروج ہے مدینہ مد... مدینہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے مدینہ مدینہ اہل غفلت کے لیے یاد دہانی ہے مدینہ مدینہ اہل استقامت کے لیے بشارت ہے مدینہ مدینہ اہل آزمائش کے لیے حوصلہ ہے ہاں مدینہ مدینہ ہماری منزل ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا الله محمد الرسول اللہ اللہ مسلی على سيدنا محمد وصحبہ وبرک و علیہ وصحبی و وسلم تسلیمً قطیرن قطیرہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ